تو کیا انہیں اس سے راہ نہ ملی کہ ہم نے ان سے پہلے کتن سنگت میں ہلاک کر دیں کہ یہ ان کے بسنی کی جگہ چلتے پھرتے ہیں بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کو